بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رغوك رحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره الفرقان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِیتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَ اصْرِفْ عَنَّا عَزَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَزَابَهَا كَانَ غَرَامًا وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُصْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَ صیمن ابھی حریرتا رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من کان وومل آخر فل یق الخر او لمن کان یوں من و بلاہ وومل آخر فل یکرم جا من اللہ مربنا اللہ ار نل حق حقم آمین یا سخن اور بائی نووی میں اب جو چند احادیث آ رہی ہیں ان کو ہم ایک مجموعی نام دے سکتے ہیں حسن معاشرت حسن آداب شرافت مروت تحمل برد شائستگی مہذب ہونا اور ایک میچور پرسنالٹی قرار پانا اللہ کے نگاہ میں اس کے کیا پری ایکٹیویٹیز ہیں کیا اس کے اوساف ہیں کیا اس کی صفات ہیں کیا اس کی علامات ہیں یہ مضبور قرآن مجید میں بھی آیا سورت الفرقان کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کے حوالے سے کچھ اوصاف بیان کیے ویسے تو تمام مسلمان اللہ کے بندے ہیں تمام انسان اللہ کے بندے ہیں لیکن یہاں پر مراد کیا ہے اللہ کے پسندیدہ بندے اللہ کے محبوب بندے وہ جن سے اللہ محبت اوساف کی کیا ہے بھائی بازر رحمان الزین شاد نہ وہ زمین میں چلتے ہیں آہستگی کے ساتھ اکڑ کر کرنے یہ چال جو ہے یہ بھی بتا دیتی ہے انسان کی ذہنی کیفیت کیا ہے جیسے آپ کہتے ہیں کہ فیس is the index of mind چہرہ بتا دیتا ہے اس کا اتار چڑھاؤ بتا دیتا ہے اس کے رنگت کی تبدیلی بتا دیتی ہے اور اس کی پیشانی پر اگر کوئی قطرے آ گئے ہیں وہ بتا دیتے ہیں کہ اندر کیا ہو رہا اسی طریقے سے چال ہے پرانے مجید میں اس چال کا ذکر کئی مرتبہ آیا چنانچہ سورہ لقمان میں بھی آیا سورہ بنی سائیڈ میں بھی آیا گلام سے فی الدر مراحا زمین میں اکڑ کر بچہ لو اِنَّكَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ تم کتنا ہی پیر مار مار کر چلو تم ہماری زمین کو پھاڑ نہیں سکتے اور کتنی گدل اکڑا لو ہمارے پہاڑوں کے برابر تو اونچے نہیں ہو سکتے تو اس طریقے سے کہنا فرمایا ہاؤ اس طریقے سے چلتے اور یہ کہ وزاخات بحم الجاہل کالو سلام اور جب ان کے ان سے مخاطب ہوتے ہیں یا ان سے بحث و تفریح میں الجھنا چاہتے ہیں وہ لوگ جو عقل کی بجائے خواہشات کی پیروی کرتے ہیں جاہل کا لفظ جو ہے عربی زبان میں اردو میں تو ہم کہتے ہیں جو ان پڑھ ہو جاہل ہے عربی میں جاہل کے معاملے وہ نہیں ہے جذباتی انسان مشتعل نزاج انسان ایک انسان جو ہے جو عقل سے رہنمائی حاصل کرتا ہے اور ایک وہ ہے جو اپنے جذبات کے رو میں بہ جاتا تو جاہل اسے کہتے ہیں تو جب جاہل ان سے الجھنا چاہے بحث و میں اب یہ نوٹ کیجئے کہ جو اللہ کا بدلا ہوگا وہ عقیدت اللہ کا داغل بھی ہوگا لیکن اس دعوت کا بھی ایک جو ہے مقام یہ ہے ایک تو یہ کہ آپ کسی کے سر پہ جا کر ٹکرا جائیں اس سے اس سے بات کریں اور الجھتے رہیں وہ بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہے تب بھی آپ زبردستی جو ہے اس سے گفتگو کرے یہ انداز صحیح نہیں ہے یہ حکیمانہ نہیں ہے حکیمانہ انداز یہ ہوتا ہے کہ آپ موقع دیکھیں محل دیکھیں آپ کا مخاطب جو ہے اس کی کسی و ذہنی کیفیت کیا ہے اس کو دیکھیں پھر یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت یہ سمجھنے کے موڈ میں نہیں ہے تو خام خام اس کے ساتھ الجھے نہیں بلکہ اگر وہ رجنا چاہے تو کیا سلام بھائی ٹھیک ہے اس وقت اس وقت آپ کی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اور میری بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے پھر کسی وقت گفتگو کریں گے انشاءاللہ قالو سلام سلام کہہ کر رخصت ہو جائے لٹ مار کر بھی رخصت نہ ہو کہ دوبارہ گفتگو کرنے کا موقع ہی نہ رہے بلکہ وہ رخصت جو ہے عدلی جو, جو ہے وہ اسی میچیورٹی کے ساتھ ہونی چاہیے تیسری صفت ان کے بیان کی گئی ہے رب ہمسدم و قیام وہ لوگ جو اپنے رب کے لیے راتیں بسر کرتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے قیام کرتے ہوئے قیام العل و نزین ربرفاب جہنم ان کا وہ لوگ جو کہتے ہیں اے رب ہمارے ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیرتے یعنی یہ کہ اپنی نیکی پر ان کا تکیا نہیں ہوتا وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم تو ظاہر بات ہے کہ دین پر چل رہے ہیں دین کے اعمال جو ہیں وہ ہم سر انجام دے رہے ہیں تو ہمارا تو استحقاق ہو گیا ہے ہمیں تو جنت ملنی ہی ملنی ہے جہنم سے ہمارا چھٹکارا جو ہے وہ تو لازمن ہوئی یا نہیں ڈرتے رہتے وہ اپنی عبادت کو اپنی خدمت دین کو اللہ کے دین کے لیے جو وہ کام کرتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں وہ کہ اگر اللہ کی راہ میں گردن کٹوا بھی دی تو کیا بات ہوئی یہ جان اللہ نے دی تھی اس کو سونپ دی ہم نے مزید کیا دیا مزید کو کچھ نہیں دیا حالانکہ شرافت اور مربت تو یہ ہوتی ہے آپ کو کوئی ہڈیا پیش کرے تو آپ اس سے بہتر ہلیا کوشش کرے کہ اسے پیش کرے جیسے کہا گیا ہے کہ آپ کو کوئی سلام کرے تو آپ بہتر سلام کریں اس نے السلام علیکم کہا ہے آپ جواب میں رحمت اللہ اور مزید توفیق اللہ وبرکات ہو کہیے بہتر جواب بہتر بھی تو یہاں یہ ہے کہ انہیں اپنے اس کوئی غرا نہیں ہوتا اپنی نیکی پر بلکہ وہ ڈستے رہتے ہیں کہ پروردگار ہم سے جہنم کی کو پھیل دے اس کا کو لاگو ہو جانے والا ہے چمٹ جانے والا ہے وہ ختم ہونے والا نہیں ہے پھر پھر آخری بات میں یہاں آج بیان کر رہا ہوں فقو لم نصرف لم لمب كرو و كان بے نظالے كا <قَوَامًا> اور وہ لوگ کے جب خرچ کرتے ہیں تو نہ تو اسراف سے کام دیتے خا ان کے پاس زائد مال ہے لیکن اسراف نہ کرے ملبو نہ بخل سے کام دے. بس آداب خرچ کرنا ہوتا ہے اپنے پاس نہیں لی ہے تو قرض لے کر بھی آدمی خرچ کریں حضور بھی قرض لیتے تھے قرض لینا جو ہے وہ بری بات نہیں ہے لیکن نیت قضائی کی پختہ ہونی چاہیے ہمارے ہاں ایک بہت بڑی بیماری جو ہے ہمارے مذہبی طبقے میں پیدا ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ قرض کے نام پر بھیک مانگتے ہیں قرض اب ظاہر بات ہے قرض مانگنے میں تو کوئی ان کو رکاوٹ نہیں ہے قرض مانگنے میں لیکن پتا ہے کہ ہم نہیں دے سکتے واپس کر دے سکتے ہمارے وسائل ہیں تو قرض تو لینا چاہیے آدمی کو اسی حساب سے جس کے بارے میں اسے اندازہ ہو کہ میرے وسائل ہیں کہ میں لوٹا دوں گا اور یہ نیت اس کی ہونی لا نقل یہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا وہ ان کو ایک دو مرتبہ وہ صاحب یاد دلائیں گے پھر کہیں گے ٹھیک ہے بھئی یہ دینی شخصیت ہے تو, چھوڑو, کرو. تو یہ قرض کے نام پر بھی معلوم ہے البتہ قرض لیا جا سکتا ہے قرض حسنا ہے لیکن اس کی نیت ادائیگی کی پختہ ہونی چاہیے اور اسی درجے میں قرض لیا جائے جتنی کہ واپسی کی ادائیگی کے لیے کم سے کم جو حالات ظاہر ہیں اس کے اعتبار سے معلوم ہو کہ ہم یہ واپس کر سکیں یہ میں نے مثال دی ہے قرآن مجید میں اب دیکھیے آپ نے یہاں دیکھا رات کی نماز کا ذکر آیا فرض نمازوں کا ذکر نہیں آیا کیونکہ یہ اصل میں اس تر شخصیت کے نکوش ہیں ایک ہے عام سطح مسلمانوں کی اس کے اعتبار سے تو نماز پنجگانہ جو ہے اصل اہمیت اس کی ہے فرض نماز وہ ہے کوئی نفل نماز جو ہے وہ اس کا بدھاوا نئی تلافی نہیں کر سکتی آپ ساری رات جاگتے رہے لیکن فرض نماز نہ پڑھیں فجر کے وقت ہو جائے وہ آپ کا ساری رات کا جاگنا سیرو ہو جائے گا اور دوسری طرف فرمایا جس شخص نے عشاء کی نماز بھی بازماعت باج پڑھی اور فجر کی نماز بھی بازماد باج پڑھی اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھ دیا جائے گا تو فرض میں اور نفرت کے اندر یہ فرق جو ہے چاہیے تو یہاں فرض کا ذکر نہیں ہے اس لیے کہ وہ تو ہے ہی ہے یہاں تو وہ بلنتر شخصیت جو ہے بےچیور شخصیت جس کے لیے ایک لفظ ہم پڑھ چکے ہیں اسلام ترک مالا یعنی کسی انسان کے اسلام کی خوبی ہے اسلام کا حسن جیسے نے حدیث جبرائیل میں پڑھا اسلام ہے پھر ایمان ہے پھر احسان ہے جس شخص نے اپنے دین کو خوبصورت بنا دیا اس کا اسلام اب دل ربا ہے اس کا اسلام جو ہے دل میں خوب جانے والا ہے وہ لوگ کون ہیں وہ در حقیقت موضوع اس کا اس کے اعتبار سے رات کی نماز ہے اب جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں جیمن میں ان میں پہلی حدیث پہ ہے یہ متفق علیہ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے ناوی حضرت ابو حرم رسی اللہ تعالیٰ اس میں حضور نے تین اوساف بیان کیا یہ وہی میچور شخصیت وہ جس کے اندر حسن ادب بھی پیدا ہو چکا ہے مہذب ہے شائستہ ہے اس کے اوساف من یومن و بلّاہ آخر فل یق الخر اول جو شخص اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتا اسے یا تو کوئی اچھی بات زبان سے نکالنی چاہیے یا خاموش رہنا چاہیے یہ بے تک باتیں کرنا خام کا استجا اور مذاق ہو رہا ہے اور کہہقے ہو رہے ہیں گپ بازی ہو رہی ہے یا تالو تشنی ہو رہی ہے یا استحضا ہو رہا ہے تمسکر ہو رہا ہے یا جھوٹ بولا جا رہا ہے یہ چیزیں جو ہیں یہ پھر اس سطح کی شخصیت اسے بھی چلتی خاموشی خاموشی کے اندر خود ایک بہت بڑا انداز تکلم ہے خاموشی بولتی ہے بسا اوقات انسان خاموشی کے ذریعے سے زیادہ اپنے جذبات و احساسات کا اظہار کرتا ہے اس کی خاموشی جو ہے وہ اس کی ترجمان بن جاتی بولے تو اچھی بات کہو اچھی بات کہو نصیحت کی بات کرو لوگوں کی خیر خواہی کی بات کرو لوگوں کو اچھائی کی دعوت دو ذکر اللہ کرو اللہ کی یاد کرو یہ جو تمہیں اللہ تعالی نے صلاحیت دی ہے یہ بولنے کی صلاحیت جو ہے یہ میں نے بعض مواقع پر پہلے بھی بیان کیا ہے یہ ٹاپ موسٹ صلاحیت ہے انسان کی آپ کو معلوم ہے بہت سی ہماری صلاحیتیں ایسی ہیں جن میں حیوان ہم سے بہت آگے گئے اب سماعت اور بصارت بہت بڑی چیزیں ہیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں لیکن بہت سے حیوانات جو ہیں کے سم سے بہت آگے, بہت آگے بہت آگے بہت آگے خاص طور پر گھوڑے کا گھوڑے کی کنوتی مشہور ہے گھوڑا سوار کو لے کے جا رہا ہے اچانک گھوڑے کے کان کھڑے ہو گئے معلوم ہوتا ہے کہ اینٹینا جو ہے کھڑا ہو گیا اسے خطرے کی آواز آ گئی ہے سوار کو نہیں آئی وہ سوار جو ہے گھوڑے کے کانوں کو دیکھ کر اندازہ کر لے گا کہ کوئی آس پاس کو خطرہ ہے اسی طرح بصارت ہے بہت سے ایوانات جو ہے بہت سے پرندے شکاری جو ہے وہ بہت برندی سے دیکھتے ہیں زمین پر پڑی ہوئی چیز کو بہت بہت سے جانور ایسے ہیں جو بغیر روشنی کے دیکھتے ہم تو محتاج ہے روشنی ہوگی تو دیکھیں گے وہ تو نہیں دیکھ سکتے تو اگرچہ سب و بصر جو ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے دی ہوئی بڑی ٹاپ کی صلاحیتیں ہیں ان سم اول بسر اول اللہ کا کانسا لیکن یہ حیوانات میں بھی ہے اور حیوانات میں سے بعض میں ہم سے زیادہ ہے لیکن ایک جو صلاحیت ہے وہ لطف ہے حیوان ناطق گفتگو کرنے والا اظہار معافی ضمیر کرنے والا اور اس کے دو پہلو ہیں دوسرے کا کلام کو سمجھنا اور پھر اپنے معافی ضمیر کو ظاہر کرنا یہ دونوں پہلو اسپیچ کے ہیں جب ہم فزیولوجی پڑھتے تھے میڈیکل کی تعلیم کے دوران میں تو یہ اصل میں دونوں حصے جو ہیں وہ ایک ہی پروسس کا کہ دو پہلو ہے جیسے مثال کے طور پر آپ بیٹھے ہوئے تھے کہیں آپ کے پاؤں میں آپ کے کسی جسم کے حصے میں چیوٹی نے کاٹا تو ایک دم جو ہے آپ کا جسم جو ہے وہ آپ کے ہاتھ پہ کاٹا ہے تو ہاتھ ہی لے گا اس میں آپ کے ارادے کا کو کوئی دخل نہیں ہے یہ ریفلیکس ایکشن کہنا تھا کہ وہاں سے سنسیشن پاس ہوئی ہے اور دماغ میں پہنچی ہے دماغ میں اسے انٹرپریٹ کیا گیا ہے کہ کوئی موزی شے ہے اس وقت میرے جسم کے فلاں حصے سے چمٹی ہوئی ہے وہاں سے آرڈر آیا ہے تب وہ مسلس موو کرتے ہیں ورنہ مسلس تو موو نہیں کر سکتے وہ سینٹرل نروس سسٹم درمیان میں آئے گا کہ پہلے سنسری حصہ آیا اس سے احساس ہوا ادراک ہوا اس کے بعد اس کو موٹر فنکشن جو ہے وہ جو مسل آپ کے ہیں انہیں حکم دیا گیا انہوں نے عمل کیا اسی طرح ایک کلام آپ نے سنا اس کو انٹرپریٹ کیا پھر یہ ہے کہ آپ کے دل میں جو ہے آپ نے اس کو بیان کیا یہ دونوں سپیچ سینٹر کہلاتے ہیں برین کے اندر اور سب سے بڑا جو برین کے اندر جو ایریا ہے ہائیسٹ لیول کے اوپر وہ سپیچ سینٹر ہی کا ہے یہی وجہ ہے کہ اس زبان کے استعمال کے اوپر قرآن اور حدیث میں بہت زور دیا گیا سر حزاب نے فرمایات اللہ وکولو قلن سدیدہ اے ایمان والو اللہ کا تقوہ اختیار کرو اور بات وہ کرو جو بالکل سیدھی اور درست ہو جسے ہم اپنے محاورے میں کہتے ہیں پہلے تو پھر بولو ایک بات تمہارے اندر آ گئی ہے طبیعت کہنے کو آمادہ ہے لیکن توڑ لو پہلے تمہیں کہنے کا حق حاصل ہے ول یو بی ایبل ٹو جسٹیفائی دیس جب اللہ کے حضور میں کھڑے ہو جسٹیفائی کر سکو گے کہ اللہ مجھے یہ کہنے کا حق تھا یہ سارا حساب کرنے کے بعد جبان کھولو سگلا اور عجیب ہے یہ آج یو سر دو شکتے پوری قلب و دل میں تکوا زبان پر کنٹرول اللہ تمہارے سارے آمال درست کر دے اس لیے کہ زبان کے اوپر کنٹرول بہت مشکل ہے اس میں کوئی طاقت لگتی نہیں آپ جو منہ میں آیا پک دیا کوئی ایفرٹ تو نہیں ہے اس میں ذرا سا اپنے احساسات کو ڈیلا چھوڑ دینا ہے نا سیلف سینسر آپ نے اٹھا دیا اب جو آ گیا میں پک دیا وہ تو جو ہے کہ بے حیا معاش ہو ہر چیک ہا کن ایک دفعہ ہیا کا پردہ اٹھ جائے پھر آدمی جو چاہے کر اسی لیے فرمایا گیا کہ کون قول سدینہ ایک مرتبہ ایسے موقع پر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ ہو ان سے ہم پوری طرح متعارف ہو چکے ہیں ایک بڑی طویل حدیث ان کی ہم پڑھ چکے ہیں ان کے سامنے یہی بات آئی تو انہوں نے حیرت سے کہا کہ حضور کیا جو کچھ ہم باتیں کرتے رہتے اس پر بھی ہمارا مواقع ہوگا پر میں شکلت کا ہوں منگا یہ بڑے پیار بھرے انداز کی بات ہوتی ہے بہذ تمہیں تمہاری ماں روئے یہ وہاں کا محاورہ تھا جو بہت ہی اپنایت والی بات ہوگی اس میں ملامت کا ایک انداز میں تو سمجھتا تھا کہ تم بہت دین کا فہم رکھنے والے ہو اس کے بعد آپ نے فرمایا لوگوں کو جہنم میں منہ کے بل گرانے والی چیز سب سے زیادہ زبان کی کھیتیاں ہیں حسائد و اصنت جبان سے دو لفظ نکلتا ہے وہ ایک بیج بن کر آخرت کی سر زمین میں بویا جاتا ہے اب اگر برا ہے تو کانٹے دار پودا اس سے نکلے گا جھاڑ جکاڑ اور یہ تمہیں جا کر پہ کاٹنا ہوگا قیامت کے اندر حسائد اس کو کہتے ہیں کھیتی کا کاٹنا نہیں ہوتا حبل حسین دو قسم کی نباتات زمین پر ہیں ایک تو وہ جو پودا اور درخت موجود رہتا ہے پھل آپ اتار لیتے ہیں، اگلے سال پھر پھل آ گیا پودا وہی کم ہوئی ہے؟ اور ایک وہ فصل ہوتی ہے گندم کی ہے چاول کی ہے گندے کی وہ اپنے کاٹ لیتے تمہارے زبانوں کی بوئی ہوئی جو کھیتیاں ہیں سب سے بڑھ کر جہنم میں گرانے والی ہو ہیں اسی میں بلکہ ایک ذرا اور حدیث بھی ہے ذرا اس میں حیا کا پہلو معنی ہوتا ہے بیان کردے میں لیکن حدیث نبی ہے حکمت کا بہت بڑا خزانہ ہے آپ نے فرمایا مسلمانوں مجھے تم دو باتوں کی ضمانت دے دو کہ تمہارے دو رز جو بہت ہی چھوٹے چھوٹے سے ان کا غلط استعمال نہیں ہوگا جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں اب دیکھیے کوئی دو من مزن ہے ڈیڑھ من ہے دو من سے بھی زائد ہے دوست ایک زبان اور ایک شرمگاہ ان دو کی ضمانت مجھے دے دو کہ ان کا غلط استعمال نہیں ہوا باقی پورا جسم جو ہے اس کی جو بھی حرکات اور سکلات ہیں ان کی گویا کہ میں ضمانت دیتا ہوں کہ بولتے وہ ٹھیک ہی ہو جائیں گے غلط کام کریں گے نہیں جیسے کہ ابھی آئٹ میں ہم نے دیکھا یا یو نذیرہ امن و سدیدہ یو سنہ لکم آما رقم یہ کلام جو ہے شرطیہ ہے اگر تم یہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے امان درست کر دے لکم دنو محکم اور کبھی اگر خطا بھی ہو جاتی ہے انسان سے ظاہر بات ہے اگر انسان مرکب نسیا خطا تو اللہ معاف کر دے گا یہ فلسفہ ہے دین کا آپ کا رخ جو ہے سیدھا ہے آپ سراط مستقیم پر چل رہے ہیں کہ چلنے میں کہیں پاؤں پھسل گیا گر گئے پھر فوراً اٹھے پھر چلے تو اللہ معاف فرماتا ان چیزوں کو لیکن زندگی کا رخ ہی ٹیڑھا ہو گیا اب تو معاملہ بالکل برعکس ہو گیا اب تو جو قدم اٹھ رہا ہے وہ غلط رخ پر جا رہے ہیں جتنا آگے بڑھیں گے سراط مستقیم سے اتنا ہی دور ہوتے جائیں گے رخ سیدھا رہے اللہ کے احکام اور اس کے رسول کی سنت اس پر رخ میں آدمی چل رہا ہے جو اللہ چاہتا ہے عبادت رب شہادت الناس اور اقامت دین کی جدوجہ اس پر انسان لگا ہوا اب خطا ہو گئی غلطی ہو گئی لغزش ہو گئی کیونکہ مجھے یاد ہے آج تک اپنا ایک واقعہ میڈیکل کالج کے ففتھ ایئر کا دیر ہو گئی تھی فرسٹ لیکچر ہمارا ہوتا تھا جو سرجری کا ڈاکٹر وہ بڑے سخت تھے پانچ منٹ کے موہنت دیا کرتے تھے اس کے بعد دروازے بند اس کے بعد آپ آئیں گے تو پھر آپ داخل نہیں ہو سکتے تو میں تیز چل رہا تھا بارش ہوئی تھی سائیکل پر تھا سائیکل پھسری میں گرا گرتے ہی بجلی کے مانند اٹھا مجھے آج بھی یاد ہے کہ مہران ہوا کہ میں جب اٹھ چکا تھا تو مجھے معلوم ہوا کہ میں گرا تھا یہ ایک کیفیت ہوتی ہے کہ آدمی جو ہے ایک یہ ہے کہ گرا ہے تو میں پڑا وہاں تو ایک پہ یہ ہے کہ گناہ کے اوپر ڈیرا لگا لیا جائے ایک یہ ہے گناہ ہو گئے فوراً اٹھے جس کو سورا نصاب میں کہا گیا ہے سما یا توبو نا قریب فوری طور پر اگر توبہ کر لیں تو اللہ اندم توبۃ علی اللہ للذین يعملون سیئات ثم يتوبون من قریب کوئی گناہ تو ہو گیا خطا تو ہے فوراً توبہ کر لے اللہ تعالی صاف کر دے گا فوراً اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے تو اس اعتبار سے حضور نے فرمایا کہ یہ دو اعضاء ہیں ان کی زمانت مجھے دے دو کہ ان کا استعمال غلط نہیں ہوگا تو جنت کی ضمانت پیش تو پہلی چیز جو آئی آج کے جو تین صاف ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں منکانا یو من بلاہ فر یقل خیرنس مت یا تو اچھی بات کرے زبان سے اچھی بات نکالے زبان کا صحیح استعمال کرے اور یا یہ پھر خاموش رہے یہ جی خاموشی کہیں بہتر ہے اور ایک حدیث میں اس خاموشی کے لیے لفظ آیا ہے یہ کون سمتی امرانی ربی بے کس مجھے میرے رب نے نو باتوں کا حکم دیا ہے یہ جی حدیث اس اعتبار سے بڑی ممت ہے اس میں یہ نہیں کہا ہے حضور نے کہ تم بھی ایسا کرو میں تمہیں حکم دیتا ہوں بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ و امرانی میں ہننا جن بے خمسن میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دیتا ہوں اللہ نے مجھے ان کا حکم دیا لیکن یہ جو نو چیزیں ایک حدیث میں آئی ہیں یہ اتنی اونچی ہیں اتنی بلند وہی جو میں کہتا ہوں مچور شخصیت ہوں انتہائی پختہ شخصیت ایک بندہ مومن کی پوری طرح تربیت یافتہ شخصیت پوری طرح مہذب اور شائستہ شخصیت امرانی ربی میں مجھے میرے رب نے نو باتوں کا حکم دیا خشیت اللہ فد والا اللہ کا خوف ہو تنہائی میں تخلیق میں بھی اور الحان بھی لوگوں کے سامنے تو سب کے سب سبھی اللہ کے کام پر چلنے والے لوگ ہیں کیوں وہ خلمت بھی رہے دیگر بھی قدرت اندر جا کر کیا کرتے خشیت اللہ نے مرارا دیا پھر سدیا وہ کل اور عدل کی بات کروں چاہے میں کسی سے غصے میں ہوں اور چاہے اس سے راضی ہوں عدل پر فلفکر وا اور وہی درمیانی بات جو ہم نے ابھی پڑھی ہے سورہ الفرقان کے حوالے سے لمبر کہ قوام و فل فکر وا چاہے فخر ہو اور چاہے آسودی ہو ایک درمیانی روش معتدل روش میاں روش میاں روی وانسل امن قطعی امن ہرامنی واف و امن غالامنی اس حدیث کے اندر ایک آہنگ بھی ہے ایک میوزک بھی ہے قرآن مجید کے انداز کے ساتھ جیسا کہ آیات کے اندر جس طریقے سے کہ ایک دیوائن میوزک میں اسے کہا کرتا ہوں یہ ملکوتی لینا ہے اس حدیث میں وہ انداز ہے اصل جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں اب یہ بہت بڑے بے نفسی کی دلیل ہے بہت بڑی بے نفسی کی دلیل ہے بہت بڑی بے نفسی کی دلیل وہ ہوتی من جو مجھے محروم رکھے اسے میں دوں آف ہوا من ضلع اور جو مجھ پر ظلم کرے اسے معاف کروں پھر تو نہیں ہے وہ کہہ رہا ہوں یہاں وہ باتیں کہی گئی ہیں جو بہت بلند ہیں یہاں پر صراحت یہی ہے کہ امر امیر مجھے تو یہ حکم ہوا ہے میں تو اس پر عمل پیرا ہوں اس کے بعد ہے وہ جس کے لیے میں نے یہ حدیث سنائی وہ یقن سمتی فکرا وہ نطقی ذکر وہ اور یہ کہ میری خاموشی غور و فکر پر مشتمل ہو کرو اس کائنات میں اللہ یہ تفق کروں و درد غور کرو یقہ سمجھتی آئیڈل نہیں غور و فکر ذکر یہ نطخ گیا میرا بولنا ہو وہ ذکر پر بولے ذکر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ خود ذکر کر رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یا جیسے کہ آخری حدیث ہے بخاری شریف کی کلمتان حبیب تعان الرحمان ثقیلتان فل میزان خفیفطان السان سبحان اللہ وب حم دبحان اللہ دو کلمے ہیں ایسے جو زبان پر بہت ہلکے ہیں میزان میں بہت بھاری ہیں رحمان کو بہت پسند ہیں سبحان اللہ وہ بے سبحان اللہ آپ اس کا ود کیجئے یہ آپ کا اپنا ذکر ہو گیا پھر یہ بھی ذکر ہے آپ دوسروں کو اللہ کی طرف دام بلائیں دعوت دیں یہ بھی ذکر ہے اللہ کا اسی لیے حکم فرمایا ہے کہ فض کن بال قرآن میں یہ خاص اگائی تصحیح دہانی کرائیے نصیحت کیجئے ان کو قرآن کے ذریعے سے یہ بھی ذکر ہے تو فرمایا وہ ان یا کون سمتی فکرا و نتنی نظری <عِبْرَة> اور میرا دیکھنا جو ہے وہ عبرت پذیری کا دیکھنا ہو میں دیکھ کر سبق حاصل کروں عبرہ کسے کہتے ہیں عبور کرنا دریا عبور کر لیا آپ نے ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہنچ گئے عبرت یہ ہے کہ آپ نے کوئی شاید دیکھی اور اس کی حقیقت تک پہنچے دیکھنے کو تو کتا بھی دیکھ رہا ہے کہ گاڑی آ رہی ہے وہ بھی بچے گا آپ بھی بچ گئے کون سا فرق ہوا لیکن ایک حیوان کا دیکھنا ہے ایک انسان کا دیکھنا ہے دم چیز پیامیشی نہرخواہ کے تو جلوہ آمیش نہ دیدی دن دیگر آموش سنی دن دگر آموش ایک دیکھنا حیوانوں کا ہے تم وہ ہے دیکھنا سیکھو جو انسان کا دیکھنا ہو دیکھو اور سبق حاصل کرو عبرت حاصل کرو نتیجہ نکالو کہیں یقین سمتی فکرا و نتخی ذکر ابرا اور پھر ایک آخری چیز جی کے جام ترین ابل معروف اور یہ کہ معروف کا لےکی کا حکم دوں اور منی سروں اچھا اب اس حدیث میں دوسری چیز کیا آ رہی ہے وہ من کانا یو من بلّا ہے وہ یوم آخر جا ہوں اور جو شخص بھی اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے اس کا فرض ہے یہ فیل امر ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے احترام کرے اکرام کرے یہ میں نے کہا تھا حسن معاشرت پڑوسی کے حقوق یہاں تک آیا ہے حضور نے فرمایا کہ جبرائیل مجھے پڑوسی کے حقوق کی اتنی تاکید کرتے رہے اتنی تاکید کرتے رہے اتنی تاکید کرتے رہے کہ مجھے گمان ہوا کہ شاید پڑوسی کو وارث بھی بنا دیا جائے گا وہ رسام میں شامل ہو جائے گا وراثت میں حصہ مل جائے گا اس حد تک پھر اسی ضمن میں وہ حدیث یاد کیجئے وہ شخص ہرگز مومن نہیں ہے جو پیٹ بھر کر کھانا کھا کے سو رہا اور اس کا پڑوسی پھوکا مومن نہیں سورہ نصاب میں تین قسم کے پڑوس کا بیان آیا ولجار ضل قربا نمبر ایک ولجارل جونوبے نمبر دو و صاحب نمبر تین ایک وہ پڑوسی ہے جو رشتہ دار بھی ہے تو دو دوہرے معاملات ہو گئے پر داری کا بھی حق ہے پڑوس کا بھی حق ہے یہ تو یوں سمجھئے کہ معاملہ جو ہے اور زیادہ گمبھیر ہو گیا اس کے حقوق کا لحاظ اور جس کے برکس وہ حدیث ملتی ہے ہمیں ولہ ہلا یو بینو و اللہ یو بینو اللہ تین مرتبہ حضور نے قسم کھا کے فرمایا خدا کی قسم وہ شخصوں میں نہیں خدا کی قسم وہ شخصوں میں نہیں خدا کی قسم وہ شخصوں میں نہیں صحابہ کانپ گئے ہوں گے لڑس گئے ہوں گے کون بدبخت ہے جس کے بارے میں حضور تین مرتبہ قسم کھا کر یہ فرما رہے ہیں تین من حضور کس کے بارے میں شاید فرما رہے ہیں فرمایا لا یامن اللہ وہ شخص جس کی ایزا رسامی سے اس کا پڑوسی چین میں نہیں ہے بد اخلاق ہے پڑوسی ڈرتا رہتا ہے پتا نہیں کب کیا بک جائیے کیا زبان سے کہ اس سے گفتگو کرنا ہی غلط ہے اب دائر بات ہے کہ اس کے بعد ایک آدمی شریف ہے سفید پوش ہے وہ اپنی عزت کو بچاتا ہے ڈرتا رہتا ہے کہ خواب یہ شخص جو ہے اظہار سے اور اس کی جو کج خلکتی ہے میں اسے اپنے آپ کو وہ شخص جو ہےخص جس کی وجہ سے یہ خوف ہو وہ ہرگز گز مومن, مومن نہیں ہے خدا کی قسم مومن نہیں ہے خدا کی قسم مومن نہیں ہے خدا کی قسم مومن نہیں ہے تو پہلا پڑوسی کون ہے دیہات وغیرہ میں اور پچھلے دوانے میں عام طور پر بستیاں ایسی ہوتی تھی یہ فنا برادری کا احاطہ ہے یہ فنا برادری کا محلہ ہے عام طور پر برادری والے لوگ ہی رہتے تھے اسی لیے وہاں حق شفا پھر ہوتا تھا کہ اس حصے کا کوئی تو جائیداد جو ہے کوئی بیچ کر کسی اجنبی کو چلا جائے ہمارے ہمارے اس دائرے میں کوئی اجنبی آدمی آ جائے مسائل پیدا ہو جائے تو یہ سب سے بڑا پروس ہے جاری جار جاری جنوبے اور ایک اجنبی پڑوسی یہ اس کے بعد آئے گا سے کوئی رشتے پروس پڑوس کا معاملہ ہے اور بعض احادیث میں آتا ہے یہ پڑوس چالیس گھر تک چلتا ہے یہ نہیں کہ بس آپ کا دیوار بیچ کا پڑوسی ہی پڑوسی یہ پڑوس جو ہے چالیس گھروں تک یہ ایکسٹینڈ ہوتا ہے ہمارا موجودہ معاشرہ اس چیز سے بالکل اب بالکل ختم یہ بات جو ہے محروم ہو چکی تو ایک دیوار بیچ رہنے والوں کو بھی سال ہر سال ایک دوسرے سے تعارف تک رہی ہوتا کوئی خیال ہی نہیں آتا کہ یہ دیوار بیچ کون رہا ہے کوئی تعلقات ہوتے نہیں شہری زندگی جو ہے وہ اس درجے ہو گیا ہے انسان بس اپنی ذات اپنے معاملات اپنا اپنے مسائل ان کے اندر اس طریقے سے گھر گیا ہے کہ یہ جو حسن معاشرت اس شہ کا نام ہے وہ تو ختم ہو چکی ہے ہاں کہیں کہیں ایسا ہے بعض نئی بستیاں بستی ہیں وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ کوئی اپنی ایسوسییشن بنا لیتے ہیں وہ کوئی صبح کو ان کے جو بزرگ لوگ ہیں وہ, وہ ایک،, ایک گروپ کی شکل میں سیر کے لیے نکلے ہوئے ہیں اور مسجدوں کے اندر ہے بعض جلوں پر لیکن اکثر وہ بیشتر مقابلہ ختم ہو چکا جو جتنی جدید تر آبادی ہوگی اتنی ہی اس سے محروم ہوگی ایک تو یہ کہ بڑے بڑے مکان بن رہے ہیں جو پڑوس کا پتہ کیا چلے دیوار بیچ کہیں گے کیسے محل بنے ہوئے اس حوالے سے ایک دوسرے کی خبر ویسے بھی مشکل ہے ورنہ تو یہ کہ پہلے چھوٹے, چھوٹے گھر ہوتے تھے اگر کسی گھر سے رونے کی آواز بلند ہوئی تو آپ کو بھی پہنچ گئی نا کوئی مسئلہ ہے کوئی کیا ہے جا کے پتہ کرے یہاں کیا پتہ چلتا کسی کا بھی نہیں تو جارما و جارل اب تیسرا پڑوس کیا ہے ساحل بل جم اور جو تمہارے ساتھ کا بیٹھا ہوا ہے یعنی آرزی کرابت آرزی جو ہے مجاورت یہ بھی ایک طرح کا پڑوس ہے آپ بس میں جا رہے ہیں آپ کے ساتھ سیٹ پر جو بیٹھا ہے وہ آپ کا پڑوسی ہے ٹرین میں جا ہیں آپ کے ساتھ جو سیٹ پر بیٹھا ہے وہ آپ کا پڑوسی ہے یہ ایک آرزی پڑوس ہے اس آرزی پڑوس کا بھی لحاظ رکھنا اور اس کا بھی حق ادا کرنا ضروری ہے نمبر تین فرمایا من کامہ بلاہوم آخر فل یوکرین اور جو شخص بھی ایمان رکھتا ہو واقع تن اللہ پر اور یوم آخر پر اس پر لازم ہے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے مہمان نوازی کرے یہ بھی اصل میں انسانی سیرت و کردار کے وہ موتی ہیں جو ہمیشہ انسان میں تھے بلکہ جتنا بھی ابھی تمدن پیچھے تھا بیکورڈ تھا اتنی ہی یہ صفات وہاں زیادہ تھی جیسے جیسے جو ہے اربنائزیشن آئی ہے اور شہری زندگی آئی ہے یہ چیزیں اب ختم ہو گئی وہاں تو یہ ہے کہ پڑوسی آیا ہے اگر کوئی مہمان آیا ہے تو اگر صرف اپنے ہی کھانے کے لیے تھا تو اس کے ساتھ رکھ دیا ہے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ چراغ بجا دیا اور بیٹھ گیا اس کے ساتھ کھانے کے لیے اسے کاشتون کہ آپ بھی کھا رہے ہیں حالانکہ آپ نہیں کھا رہے آپ کو معلوم ہے کہ کھانا اتنا کم ہے کہ دوسرے آپ کے مہمان کے لیے کفایت کرے آپ ملتے ہیں واقعات دی. یہ چیز جو ہے بس انسان کے بنیادی افساف میں سے جیسے سچ بولنا وعدہ پورا کرنا اسی طریقے سے ایک زبان دے دی ہے اب وہ آن کی بات ہے میں اپنی زبان سے ہٹ نہیں سکتا پیچھے جا سکتا ہوں وعدہ کیا یہ چیزیں اب بھی آپ کو جو بیکورڈ علاقے کہتا ہے وہ اس اعتبار سے فورڈ ملیں گے ان کے یہاں یہ انسانی کردار کی جو بنیادی موتی ہے یہ ہیرے جواہرات وہ زیادہ ملیں گے آپ کو بہ شہری زندگی میں اس میں کچھ مجبوریاں بھی ہو گئی دیہات وغیرہ میں پڑوسی یہ مہمان روز روز نہیں آتے کیا آپ کو معلوم ہے کہ شہری زندگی جو بن گئی ہے اس وقت جو شکل بن گئی ہے تو دیہات سے تو آپ کو آبد ملے گی کوئی مقدمے بازی کے سلسلے میں آ رہے ہیں کوئی خرید و فروخت کے سلسلے میں آ رہے ہیں کسی آ رہے ہیں ایک شہر سے دیہات میں لگ جانا بہت شاذ ہوتا تو یہ فطری بات بھی کچھ ہو گئی ہے کہ مہمان نوازی شہر والے کتنی کرے کس کس کی کریں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے میں خود اپنی بات آپ سے پیار کر رہا ہوں اب یہ کہ ظہر سے اثر تک میں ذرا علیحدہ رہتا ہوں ظہر کی نماز پڑھی پھر جا کے کھانا کھایا اور پھر میں تھوڑی دیر دیکھتا ہوں پہلو نہ کرتا ہوں. اب اگر اس وقت کوئی صاحب مجھے ملنے آ جائے تو میں سچی بات آپ سے اس کر رہا ہوں کہ مجھے پسند نہیں ہوتا اگر میں کچھ کروں گا بھی ان کا تو وہ ایک یوں سمجھئے کہ ایک زبردستی اپنے اوپر جبر کر کے کروں گا اور جب مجھے معلوم ہوگا یہ آئے تو تھے خریداری کرنے شہر سے وہ خریداری کر کے فارغ وقت کے لیے میرے پاس آئے مجھ سے ملنے تو نہیں آیا کوئی اور کام تھا شہر کے اندر وہ کر لیا ہے تو اب ذرا جو ہے وہ دوپہر کا وقفہ ہے تو اس میں آ گئے یہ چیزیں نسیاتی طور پر اثر انداز ہوتی ہیں لیکن بہرحال جو حکم ہے وہ اپنی جگہ قائم رہے گا وَمَنْ كَانَ بِاللَّهِ <سؤال> وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے اور وہ کیفیت اگر ہو یہ ہے کہ اگر ہم میں سے بھی بہت سے لوگ اگر اس طرح کی لیونگ ہو جیسی کہ کبھی ہوا کرتی تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اوساف بھی لوٹ آئیں گے پھر یہ جو اربنائزیشن نے جو خرابی پیدا کی اسی لیے شاید آپ کے علم میں ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو علامہ اقبال نے مسولنی کو جب سنائی تو وہ حیران رہ گئے کہ جب کسی شہر کی آبادی پانچ لاکھ ہو جائے تو آپ اس کو چھوڑ دو آپ نیا شہر آباد کرو یہ جو کروڑوں کی آبادی کے شہر اب کراچی سوا کروڑ وہاں کیا ہوگا وہاں اس اربنا نے جو شکلیں پیدا کر دی وہ انتہا کو پہنچی ہوگی اس پر تجربہ کیا گیا خاص طور پر جرمنی میں انہوں نے اپنی انڈسٹری کو بھی پورے ملک میں پھیلا دیا یہ نہیں کہ انڈسٹریل ٹاؤنز زندہ بن رہے نہیں 20-30 کے فاصلے پر ایک انڈسٹری لگی اس کے ساتھ ہی آبادی ہو گئی اس کے ساتھ ہی سکول ہو گیا اس کے ساتھ ہاسپٹل ہو گیا وہ اب ایک کویا کے یونٹ بن گیا اس کے بعد 20-30 میل کے بعد پھر 20-30 میل کے بعد تو اس سے یہ ہے کہ ان کے ہاں ایک جو مدنیت ہے اور تمدن ہے وہ ایک بہتر شکل کے برقرار رہے اس آخری قول کے زمان میں ایک واقعہ جو تاریخ میں بہت مشہور ہے ہاتم تائی کا یہ عیسائی تھے لیکن یہ کہ بہت بڑے مخیر انسان تھے ان کے بیٹے ابھی اب نے ہاتم ایمان لائے ہیں حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس ایک گھوڑا تھا جو بہت مشہور تھا بہت بہت قیمتی بہت آلال ایک روز ان کے ہاں ایک مہمان آ ان کے پاس اور کچھ نہیں تھا کوئی کھانے کی وہ گھوڑا زبا کیا اس کے بعد بیٹھے پوچھا آپ کیسے آئے میں نے سنا ہے آپ کے پاس ایسا گھوڑا ایک ہے میں آپ سے وہ لینے آیا کہا کہ بھائی وہ گھوڑا تمہیں زبا کر کے میں کھلا دیا تو ہاتھیم ٹائی مشہور ہے اس کی سخاوت اور عزت کی تھی حضور نے ہاتم کی بیٹی کی بھی عزت کی تھی وہ بہت وہ کریز کی حیثیت سے جنگ کے اندر وفتو ہو کر آئی تھی لیکن حضور نے چادر ان کو اڑائی اس لیے کہ ہاتم کی بیٹی تو یہ بہرحال مہمان نوازی کا معاملہ ہے ہمارے دین میں تو یہ تین اوصاف ہیں جو ایک مچور شخصیت کے اگر بولو تو خیر زبان سے نکالو ورنہ خاموش رہو اور اپنے پڑوسی کے حقوق کا لحاظ رکھو اس کے جذبات اس کے احساسات اس کی ضروریات ان سب کا احساسات کے معاملے میں یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر تو اپنے بچوں کے لیے کوئی پھل لے کر آؤ تو یا تو پڑوسی کے ہاں بھی بھیجو اور یا اگر اتنی کم مقدار میں ہے کہ آپ کے بچوں کے لیے مشکل کچھ فائدہ بنے گا تو کم سے کم چھلکے یا گٹریاں باہر بند ڈالو جو ہوتا تھا پورا لیا اور دروازے کے باہر پھینک دیا اب وہ پڑوس کے بچے دیکھیں گے ان ہاں آم آئے تھے آج ان کے ہاں خربوزہ آیا آج وہ جو حسرت ہوگی وہ حسرت ہو تو. تو اس درجے احساسات تک کا جو ہے لحاظ رکھا جائے اقول و قولی اللہ علی مسلمان